بسم اللہ وحمد اللہ والسلام على من لا مَنبیہ ولا رسول ولا معصوم مآہ ولا بادہ وعلى علی وزوا جی ومن تبعهم و منطبی اہم بحسین شروع اللہ کے نام سے ساری ہی خالص اور حقیقی تعریف اکیلے اللہ کے لیے ہی ہے اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو محمد پر جن کے نہ ہی ساتھ اور نہ ہی ان کے بعد کوئی نبی تھا اور نہ ہی کوئی رسول اور نہ ہی کوئی معصوم اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم کی آل پر اور ان کی مقدس بیگمات پر اور ان کے تمام اصحاب پر اور پھر ان سب پر جنہوں نے ان سب کی ٹھیک طرح سے مکمل پیروی کی ان سب پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو آج کی مجلس کا عنوان ہے دس محرم یوم عاشورہ کا روزہ اس کی تاریخ اور فضیلت دس محرم کے روزے کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصرا دس محرم کے یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی تاریخ اور سبب بھی ذکر کرتا چلوں تاکہ سننے والے انشاءاللہ اللہ یہ سمجھ جائیں کہ دس محرم کی فضیلت یا اس دن روزہ رکھنے کے اجر کا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ و ارداہ کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے سے جس کے واقعہ ہونے کی تاریخ دس محرم بتائی جاتی ہے اس شہادت سے دس محرم کے روزے کا کوئی تعلق نہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ دس محرم کا روزہ سنت اور تاریخ کی روشنی میں کیسے دکھائی دیتا ہے دس محرم ہماری اسلامی تاریخ کا وہ دن ہے جس کے متعلق سب سے زیادہ جھوٹ پھیلائے گئے ہیں ایسے جھوٹ جن کو گھڑنے والے بلا شک و شبہ منافق تھے اور ہیں جنہوں نے اپنی منافقت کو خاص پردوں میں چھپانے کے لیے اور امت مسلمہ کو فتنے اور فساد کا شکار کرنے کے لیے یہ سب جھوٹ کھڑے پھیلائے اور مسلسل پھیلائے جا رہے ہیں ان لوگوں کی کاروائیوں کا اتنا دکھ اور افسوس نہیں کیونکہ یہ سب کچھ تو انہوں نے کرنا ہی تھا زیادہ دکھ اور افسوس تو اپنے ان کلمہ کو بھائیوں بہنوں پر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بخشش پائے ہوئے اور جنتی ہونے کی اسناد سرٹیفکیٹس پانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی کردار کشی پر مبنی ان کہانیوں اور من گھڑت قصوں کو گویا کے قرآن اور سنت کی طرح سینوں سے لگائے ہوئے ہیں اور جس طرح انہیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا چاہیے تھی اس طرح ان خرافاتی قصوں اور کہانیوں کی تبلیغ کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور صحیح ثابت شدہ حدیث سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان قصے اور کہانیوں کو کیونکہ ایسی خرافات کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں قرآن کریم کی تعویل اور صحیح ثابت شدہ حدیث شریف کا انکار تک کر دیا جاتا ہے اور پھر بھی ایسا کرنے والے لوگ ہمارے یہ مسلمان بھائی اور بہن خود کو سنت اور الجماعت کے تابع فرمان سمجھتے اور کہتے ہیں میرا موضوع اس وقت یہ نہیں بلکہ اس وقت تو دس محرم کے دن کی حقیقت اور اس دن کے روزے کی وجہ کے متعلق بات کرنا مقصود ہے دس محرم سے منصوب ان واقعات کے بارے میں بات چیت الگ عنوان کے تحت کی گئی ہے جو کتابی صورت میں میرے بلاگ پر موجود ہے اس کا پڑھنا بھی انشاءاللہ اللہ فائدے کا سبب رہے گا جی تو آتے ہیں محرم کے مہینے کی فضیلت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ عطنا شہرن فی کتاب اللہ بلا شک جس دن اللہ نے زمین اور آسمان بنائے اس دن سے اللہ کے پاس اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی بارہ ہے جن میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اور یہ ہی درست دین ہے لہذا تم لوگ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور شرک کرنے والوں سے پوری طرح سے لڑائی کرو جس طرح وہ لوگ تم لوگوں کے ساتھ پوری طرح سے لڑائی کرتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تقوا والوں کے ساتھ ہے سورة التوبہ آیت نمبر چھتیس تقوی کے بارے میں بھی ایک الگ موضوع کے طور پر بات کی جا چکی ہے اور انہی مہینوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا <تصحان> الزمان قد استدارک حیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنہ تو اتنا عشر شہرن منہ اربط حرم ثلاثت متوالیات دلقدتی و د الحجتی و المحرم و رجب و مدر الذي بین جمادی و شعبان سال اپنی اسی حالت میں پلٹ گیا ہے جس میں اس دن تھا جب اللہ نے زمینیں اور آسمان بنائے تھے سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار حرمت والے ہیں تین ایک ساتھ ہیں ذلقاد ذی اور محرم اور مدر والا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان میں ہے صحیح بخاری کتاب بد الخلق باب نمبر دو صحیح مسلم کتاب القسامہ والمحاربین والقصاص والدیات باب نمبر نو اس حدیث شریف کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے میں لڑائی اور قطال وغیرہ حرام ہے اس کے علاوہ رجب کے مہینے کی کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہوتی الحمد رجب کے مہینے اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بات الگ موضوع کے طور پہ ہو چکی ہے اور الحمد کتابی صورت میں وہ گفتگو میرے بلاگ پر موجود ہے اس حدیث شریف میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محرم ان مہینوں میں سے ہے جس میں اللہ کی طرف سے لڑائی اور كطال وغیرہ سے منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ایک عمومی فضیلت ملتی ہے جو کہ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افدالم بعد رمضان شہر الله المحرم و افدلسلا بعد الفریدتی صلاح اللہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز قیام اللیل یعنی رات میں پڑھے جانے والی نفلی نماز ہے صحیح مسلم حدیث کتاب و کے باب اڑتیس میں ہے یہ معاملہ تو پورے مہینے کے روزوں کا ہے خاص طور پر عاشورہ یعنی دس محرم کے روزے کی الگ سے فضیلت بیان ہوئی ہے اور میری اس وقت کی بات کا موضوع یہی یوم عاشورہ یعنی دس محرم کا روزہ ہے ابھی بیان کردہ آیت پاک کی روشنی میں ہمیں محرم کے مہینے کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ذریعے سے معلوم ہوئی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے آخری رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ ول وسلم کی طرف سے اس مہینے یا اس کے کسی خاص دن کے بارے میں ہمیں کیا بتایا اور سکھایا گیا ہے عبد اللہ ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللّہ علیہ ولہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ماں یہ کیا ہے تو انہیں بتایا گیا یہ دن اچھا ہے کیونکہ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی تو موسا علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا یعنی شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا روزہ رکھا تھا تو رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلم نے ارشاد فرمایا فانا حق کو بھی موسا من کو وہ ہی میرا حق موسا پر تم لوگوں سے زیادہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث کتاب و سوم اور باب سکسٹی نائن اس حدیث شریف میں دس محرم کے روزے کا سبب ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم فدا نفسی و روحی غیب کا علم نہیں جانتے تھے اور یہ اس موضوع یعنی علم غیب اس مسئلے کے بارے میں بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل ہے ابو موس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ کانا یوم عاشور تعدود عید دس محرم کے دن کو یہودی عید جانتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ ولی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فسوم ہوں ان تم تم لوگ اس دن کا روزہ رکھو صحیح بخاری کتاب سوم اور وہی صاحب کا باب سکسٹی نائن یہ فرمان مبارک رسول اللہ علیہ السلات نے اس میں دس محرم کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا کہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے یہ حدیث شریف یہودیوں کی مخالفت کرنے کی تعلیم کے بہت سے اسباق میں سے ایک سبق ہے اب دیکھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ دس محرم کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے بھی تھا لیکن فرض نہیں تھا ایمان والوں کی والدہ محترمہ عائشہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول علیہ و کے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر الفاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین و ارداََ سے روایات ہیں کہ اس دس محرم کا روزہ اہل جہلیت بھی رکھا کرتے تھے اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے اور اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر رسول اللہ علیہ السّلاۃ والسلام نے ہمیں نہ اس کا حکم دیا نہ اس کی ترغیب دی اور نہ ہی اس سے منع کیا یہ باتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کی نبی علیہ صلاۃ والسلام کی احادیث اور کے مطابق یہ باتیں صحیح مسلم کتاب سیام کے باب سوم یوم عاشورہ کی مختلف احادیث کا مجموعہ ہے آگے دیکھیے سچے ایمان والوں کے ماموں رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کے چھٹے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا علیکم عاشور وانا اللّہ فمن شاء فلی و شاء فلیر یہ دس محرم کا دن ہے اور اللہ نے تم لوگوں پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا اور میں روزے میں ہوں تو جو چاہے وہ روزہ رکھے اور جو چاہے وہ افطار کرے صحیح بخاری کتاب سوم باب سکسٹی نائن اور صحیح مسلم کتاب سیام باب نائنٹین انیس اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دس محرم کے روزے کی فضیلت اور اجر کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ ما صلی اللہ, علیہ و علیہ و يتحر يوم علی غیره اللہ یوم, یوم آشور شہر یعنی شہر رمضان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نہ تو وہ کسی بھی اور دن کے نفلی روزے کو اس آشورہ کے دن کے روزے کے علاوہ زیادہ فضیلت والا جانتے تھے اور نہ کسی اور مہینے کو اس مہینے سے زیادہ فضیلت والا جانتے تھے یعنی رمضان کے مہینے کو صحیح بخاری کتاب سوم اور وہی باب سکسٹی نائن ابو قطع رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ سیام یوم عاشور فرسنا تلما دیا اور میں عاشورہ کے دن یعنی دس محرم کے روزے کے بارے میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے پچھلے ایک سال کے گناہ فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مسلم کی کتاب سیام باب چھتیس اور صحیح ابن حبان میں ہیں یہ حدیث ان صحیح احادیث مبارکہ کے ذریعے بڑی ہی وضاحت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دس محرم یوم عاشورہ کا روزہ تو رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی تھا اور اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ ولی علیہ وسلم یہ روزہ رکھا بھی کرتے تھے اور یہ روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دی انہوں نے لہذا اس روزے کا حسین بن علی رضی اللہ عنہما و ارغا کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں تو میرے محترم سامعین ہمیں قرآن کریم اور صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں محرم کے مہینے اور خاص طور پر دس محرم کی صرف اور صرف یہی فضیلت ملتی ہے جو ابھی ابھی بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں عام مشہور تاریخی قصے کہانیوں کے مطابق ساٹھ ہجری کے محرم کے مہینے میں نواسہ رسول جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین بن علی رضی اللہ عنہما و ارغا اور ان کے خاندان کے کچھ افراد کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا اس حادثے کی تمام تر ذمہ داری ان منافقوں پر آتی ہے جو اس وقت اپنے آپ کو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد رضی اللہ عنہم اجمعین اور پھر ان کی اولاد رحمہم اللہ کے ہمدرد ظاہر کرتے ہیں اس حادثے کو بنیاد بنا کر ان منافقوں کے واویلے سے متاثر ہونے والے مسلمان آج بھی خیر اور نیکی سمجھ کر امیر المومنین علی اور جگر گوشہ رسول فاطمہ رضی اللہ عنہما اور ان کی اولاد رضی اللہ عنہم و رحم اللہ جمیئن سے محبت اور عقیدت سمجھ کر دو کام بڑے تسلسل اور شد و مت سے کر رہے ہیں اور وہ دو کام کیا ہیں ایک تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بلا فصل چھٹے خلیفہ قاتب وحی ایمان والوں کے مامو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید پر لان تان کرنا جبکہ تاریخ میں اس شخص یزید کے بارے میں صرف وہی کچھ نہیں جو ہمیں سنایا اور پڑھایا جاتا ہے بلکہ اس کے برعکس اور کچھ بھی ہے لہذا تاریخی کہانیوں میں سے صرف ایک ہی طرف نظر جمائے کچھ لوگوں پر تان و تشنیہ کا وطیرہ اپنائے رکھنا قطن نامناسب ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین و ارداہم کے خلاف حفویات بکنا تو بہت بڑی تباہی کا سبب ہے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے میرے مضمون صحابہ کیا تھے ان کی شخصیات کے بارے میں بری صفات ماننے والے کیا جرم کرتے ہیں اس مضمون کا مطالعہ فرمائیے اور انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کا صوتی اسدار بھی مہیا کر دیا جائے گا اس کو پڑھیے اس مضمون کو سنیے انشاءاللہ اللہ خیر کا سبب ہوگا یہ مضمون میرے بلاگ پر میسر ہے اس کے علاوہ محرم کے مہینے سے متعلق پھیلائے گئے نشر کیے گئے قصے اور کہانیوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل کرنے کے لیے ایک اور مضمون بھی میرے بلاگ پر موجود ہے جس کا عنوان ہے محرم کے مہینے کی فضیلت اور کہانیاں اگر آپ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت سے وابستہ کیے گئے جھوٹے قصوں کے بارے میں مختصرا کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس پورے مضمون کا مطالعہ فرمائیے اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے یا پہلے سے سنے ہوئے قصوں کی وجہ سے پسند نہ آئے تو بلا تردد اس کا اظہار کیجیے اگر کوئی اعتراض یا انکار وارد کرنا ہو تو ضرور کیجیے لیکن تاریخی اور علمی دلائل کے ساتھ اور حق قبول کرنے کی ہمت کے ساتھ قصے اور کہانیاں سنا کر نہیں انشاءاللہ اللہ بہت کچھ واضح ہو جائے گا یہ مضمون بھی میرے بلاگ پر میسر ہے آخر میں ایک اہم مسئلے کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دس محرم کا روزہ اکیلا نہ رکھا جانا زیادہ افضل ہے یعنی افضل یہ ہے کہ دس محرم کا روزہ اکیلا نہ رکھا جائے بلکہ اس سے پہلے والے دن یعنی نو محرم کا روزہ بھی رکھا جائے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دس محرم کا روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا تو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں یعنی تو بھلا کیا ہم ان کی موافقت کریں تو نبی علیہ اللہ سلام نے ارشاد فرمایا لاً بقی تو القابل لاسو منت اگر میں اگلے سال تک باقی رہا یعنی دنیا میں زندہ باقی رہا تو میں ضرور نو محرم کا روزہ بھی رکھوں گا صحیح مسلم کتابت سیام باب بیس فقائے کرام کے اقوال اور مباحث میں سے درست ترین بات یہی سامنے آتی ہے کہ یہ دس محرم کا اکیلا روزہ رکھنا مکرو نہیں لیکن چونکہ دس محرم کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرنا بھی مطلوب ہے لہذا اس کی تکمیل کے لیے دس محرم کے ساتھ گیارہ محرم کا روزہ بھی ملایا جا سکتا ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو محرم کو اختیار فرمایا اس دن کا روزہ رکھنے کا مسمم پکا ارادہ ظاہر فرمایا لہذا افضل اور اولا یہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا وسلم نے اختیار فرمایا یعنی دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ رکھا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی طرف سے نو محرم کے دن کو اختیار فرمانے میں ایک بڑی حکمت یہ سجھائی دیتی ہے کہ اس طرح بھی ہمیں نیکی کے کام میں تاخیر نہ کرنے کی تعلیم اور تربیت عطا فرمائی گئی ہے یعنی دس محرم کا روزہ رکھنے کے بعد گیارہ کا روزہ رکھنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ نیکی کرنے میں جلدی کی جائے اور نو محرم کا روزہ رکھ لیا جائے جو کہ دس سے بھی پہلے آئے گا لہذا افضل یہی یہ ہے کہ دس محرم کے روزے کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی ملایا جائے کرام اور نقطہ ایک, ایک اور مسئلہ بھی خوب اچھی طرح سے یاد رکھنے والا ہے کہ ہفتے کے دن صرف اور صرف فرض روزہ ہی رکھا جا سکتا ہے نفلی روزہ ہفتے کے دن رکھا جانا ممنوع ہے نبی علی صلاحت السلام نے اس کے لیے شدید سختی کے ساتھ ممانت کی ہے کہ فرض روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ ہفتے کے دن رکھا جائے اس موضوع کی مکمل تحقیق اور تفصیل میری کتاب ہفتے کے دن نفلی روزہ رکھنے کا حکم میں موجود ہے کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں اور دیگر کافروں نے جو کام اب کرنا چھوڑ دیے ہیں ان کاموں سے متعلقہ کاموں کی اب وہ حیثیت نہیں رہی یعنی جو کام پہلے کرتے تھے یہودی اور عیسائی اور دیگر کافر اب انہوں نے وہ کام چھوڑ دیے ہیں لہذا اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم, ہم پر کافروں کی مشابت کرنے کا حکم نافذ نہیں ہوتا ایسے لوگ اسلامی کاموں سے منع رکھنے کے لیے ایک باطل فلسفہ اور بھی رکھتے ہیں اور وہ یہ کہ اب جو کام یہودی اور عیسائی اور دیگر کافر بھی کرتے ہیں وہ کام مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے مثلاً داڑھی رکھنا یعنی اب یہودی عیسائی اور دیگر کافر بھی داڑھی رکھتے ہیں لہذا ہمیں مسلمانوں کو اب داڑھی نہیں رکھنی چاہیے ایسے لوگوں کے باطل فلسفوں اور اندھیری عقلوں کی ایسی ٹھوکروں کے جواب میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ دین کے احکام وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے خلیل اور آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وع علیہ وسلم فداہ حروحی و نفسی کی طرف سے دیے گئے اور وہ احکام قیامت تک کے لیے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وع وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں اور نہ ہی ان محمد صلی اللہ علیہ ولا علیہ و کے ساتھ یا ان کے بعد اللہ کی طرف سے کسی پر کسی بھی طور کسی بھی انداز کوئی وہی نازل ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ہونے والی ہے کہ کوئی شخص کوئی نیا حکم حاصل کر لے گا یا سابقہ کسی حکم کو منسوخ کہہ سکے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہر کلمہ گو کو خصوصاً اور ہر ایک انسان کو عموماً حق جاننے پہچاننے ماننے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اللہ کی رضا پا کر اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بنائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ